السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد لل والسلام على وسلام و علام بعد اما بعد فاعوذ فاروض من منشی الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر لی امری اقدتم رب و سرلی عمری وحلۃ لسانی یفقہلی رب ذدنی علما رب ضدنی علما رب علم علما فہما آج ہم انشاء اللہ صورت الباقرہ کی چار آیات پڑھیں گے ترجمہ اور مختصر تشریح میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ حضرت مسیٰ علیہ السلاۃ وسلام جب کوہ طور پہ چلے گئے تو ان کی قوم نے پیچھے سے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اب حضرت مسی علیہ السلاۃ وسلام جب واپس آئے قوم کی حالت دیکھی قوم بھی نادم ہو گئی کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو حضرت مصع علیہ صلاحت وسلام کی طرف پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وہی کی کہ اب آپ کی قوم کی توبہ اس صورت میں قبول ہوگی کہ تمام لوگ مل جائیں ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اندھیرا ان کے اوپر چھا جائے گا یہ ایک دوسرے کو قتل کریں اس صورت میں ان کی توبہ قبول ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ والسلام نے یہ اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سنایا فرمایا و عز اور جب کالا کہا موسا موسا علیہ السّلاۃ وسلام نے لومی اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم ان بے شک تم نے ظلم تم ظلم کیا انفسکم اپنے آپ پر بتخارکم لو اجلا بوجہ بنا لینے کے تمہارے بچھڑے کو معبود بتخا رکم لو بچھڑے کو معبود بنا لینے کی وجہ سے فتوبو پس اب تم توبہ کرو الا بارکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف تابع یتوبو اس کے بعد جب الا آئے حمزہ والا الا جیسے الا بارکم تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا اور جب تابہ یتوبو کے بعد اعلیٰ آئے عین والا جیسے پیچھے آپ نے حضرت آدم علیہ صلاۃ وسلام کے واقعہ میں پڑھا فتح علیہ تو جب تابہ یتوب کے بعد اعلیٰ آئے عین والا تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا تو فقت پس تم قتل کرو انف اپنے آپ کو ذالکم يہ خیرون بہتر ہے لکم تمہارے لئے اندا باريى كم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک فتح بالكم تو اس اللہ نے توبہ قبول کی تو وہ اللہ اس نے توبہ قبول كى على كم تمہارى ان نہ ہو بے شك و حوۃ تو ابرحيم وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہایت رحم والا ہے پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ صلاحت وسلام کی قوم نے یہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم تو آپ کی تورات پہ ایمان نہیں لائیں گے جو کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے جب تک ہم اللہ سے خود ہم کلام نہ ہو جائیں حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ نے وہی کی کہ ٹھیک ہے آپ ایسے کریں آپ اپنی قوم کے لوگوں میں سے جو قبیلے کا سردار ہے ہر قبیلے کے سردار کو لے کے یہاں آ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلط وسلام ان کو لے کے چلے گئے جب وہاں گئے انہوں نے اللہ کی آواز بھی سنی لیکن پھر بھی ڈٹ قسم کی قوم تھی کہنے لگی و عید تم اور جب تم نے کہا یا موسا اے موسا لنو مینا لگا ہر نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ پر حتّہ نر اللہ جہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً سامنے بالکل سامنے جب حضرت موسیٰ ان کو وہاں لے کے گئے قوم کہنے لگی ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے بالکل سامنے نہ دیکھ لیں اتنی بڑی گستاخی کی اللہ فرماتے ہیں ف پھر پکڑ لیا تمہیں اساری کا تو چیخ نے تیز بہت زیادہ تیز چیخ کو کہتے ہیں اور بعض نے اس کا ترجمہ آسمانی بجلی بھی کیا ہے فاقاد پھر پکڑ لیا تم کو اسائقہ تو آسمانی بجلی نے یہاں سخت تیز آواز نے و انتم تم جب تم تنظرون دیکھ رہے تھے حضرت مص علیہ صلاحۃ بڑے پریشان ہو گئے اللہ یہ کیا گستاخی یہ کریں تو نے ان کو سزا دی ان کو مار دیا اب میں قوم کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا وہ کہیں گے کہ موسا ہمارے سرداروں کو مار کے لے آیا حضرت موسٰ نے رو رو کے اللہ سے دعا کی اللہ فرماتے ہیں سما پھر باسنا ہم نے تمہیں زندہ کیا ممبادی موتی کم تمہارے مرنے کے بعد کتنا بڑا اللہ کا انعام تھا ان پہ کہ ان کو موت دی پھر ان کو زندہ کر دیا کیوں لا اللہ تاکہ تم تشکرون شکر کرو پھر اس کے بعد حضرت مصی علیہ صلاح کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ مصر میں جائیں وہاں کے لوگوں سے جا کے جہاد کریں آپ اپنی قوم کو بھی ساتھ لے کے جائیں حضرت مصی علیہ صلاح وسلام نے اپنی قوم کو یہ اللہ کا پیغام سنایا قوم کہنے لگی نہیں ہم تو نہیں جائیں گے آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کے جہاد کریں جب وہاں سے لوگ نکل آئیں گے ہم شہر میں داخل ہو جائیں گے اتنی بڑی انہوں نے گساخی کی صاف نبی کے منہ پہ کہہ دیا کہ ہم نہیں جائیں گے آپ چلے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلات وسلام بڑے پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مساء کی طرف یہ وہی کی کہ اب آپ کی قوم کی یہ سزا ہے کہ آپ پوری قوم کو لے کے تیہ میدان میں چلے جائیں میدان میں چلے جائیں وہی رہیں اب قوم وہاں چلے گی حضرت موسیٰ بھی وہاں موجود تھے وہاں چٹیل میدان ہے دھوپ کپڑے جو تھے وہ بھی وہ سیدھا ہو گئے اسی طرح دھوپ تھی بڑے پریشان پھر کہنے لگے ہیں نبی موسع چٹیل میدان ہے محنت بڑی کرنی پڑتی ہے سایہ نہیں ہے چھت نہیں ہے آپ اللہ سے دعا کریں اپنی غلطی کی وجہ سے وہ میدان میں آئے تھے لیکن پھر بھی اللہ نے انعام کیا وہ بڑا مہربان ہے اس نے سایہ کر دیا یہاں ہی بس نہیں کیا بلکہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے من شلوا کھانا بیچ دیا ویسے من ہر اس احسان کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کسی قسم کی محنت مشقت نہ کرنی پڑے اور جو من کھانا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ بھیجا تھا اس سے مراد ایک میٹھی گون تھی جو درختوں پر جم جاتی ہے رات کو وہ سوتے جب صبح اٹھتے تو وہ میٹھی گوند ان کے پاس ہوتی یہ کھا لیتے من اور سلوہ یہ دو چیزیں اللہ نے ان کو دی سلوہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو تسلی دے اور جو سلوہ کھانا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا وہ ایک بٹیر کے مشابہ کوئی پرندہ تھا جو پکا پکایا ان کے پاس آ جاتا اتنے اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعام کیے سایہ بھی کیا من سلوہ بھی دیا اور اللہ نے یہ بھی کہا تم کھاتے پیتے رہو لیکن پھر بھی وہ بعض نہ آئے انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ترجمہ سنیے و عید اور جب کالا کہا موسا موسا علیہ صلاح وسلام نے لِ ہی اپنی قوم سے یا قومی اے مری قوم ان نقم بے شک تم نے ظلمتم ظلم کیا انفسکم اپنے آپ پر بت خاص حکم بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے فتوبو تم توبہ کرو الا بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فقطلو پس تم قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو رالکم یہ خیرون بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک فتح علیکم پھر اللہ نے توبہ قبول کی تمہاری ان نحو ہواب الرحیم بے شک و توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے و عید اور جب کل تم تم نے کہا یا موسا اے موسا لنو منا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لا آپ پر حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتا سامنے فزرت کم پھر پکڑا تمہیں کا تو تیز آواز نے وانتم عن تم جب کہ تم تنظرون دیکھ رہے تھے ثم پھر باسنا ہم نے زندہ کیا تمہیں ممبادی بعد کم تمہارے مرنے کے بعد لال لکم تشکرون تاکہ تم شکریہ ادا کرو آپ نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ غور کیا ہوگا کہ جہاں بھی کم آیا میں نے اس کا ترجمہ تم کیا تو کم جو ہے یہ ایک ضمیر ہے جو جمع حاضر کے لیے بولی جاتی ہے لال لکم معتی تمہاری موت لال لکم شاید کہ تم اس سے پہلے باس زندہ کیا ہم نے تمہیں تو سمہ پھر باسنا کم ہم نے تمہیں زندہ کیا ممبادی موتی کم تمہاری موت کے بعد لال لقم تاکہ تم تشکرون شکریہ ادا کرو وضل اللہ اور ہم نے سایہ کیا علیہ تم پر الغ مامہ بادلوں کا و اور ہم نے نازل کیا علیہ کم تم پر منہ من اور صلوا کلو کھاؤ من تو یہ باتی پاکیزہ چیزوں سے ما جو رضا ہم نے تمہیں دی ما رضا یہ پیچھے بھی لفظ آ چکا ہے صورت البقار شروع والی آیات میں وما ضلم مونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر ولاکن لیکن کانوں تھے وہ انفسم اپنے ہی آپ پر یزلیمون ظلم کرتے صدق اللہ علیہ